السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده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 ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومursiduna ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدًا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وضاب و فقد بلغ منی فقر جب ونصح و عدل و نسل و کا شف الغما فتر کام لا لاضی عنها انہا اللہ اللهم صل سل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اللہ پاک نے قوموں کے عروج و زوال کے لیے ایک سنت متعین کر دی ہے اور قرآن حکیم اپنے واقعات میں جنہیں بطور عبرت پیش کرتا ہے اس سنت کی وضاحت کرتا ہے کہ شاید افراد کو اپنے کل کا پتہ نہ ہو لیکن قومیں اپنے کل کو اپنے مستقبل کو اپنے لیڈران کی شکل میں دیکھ سکتی ہے بیٹا باہر ہو جاؤ مسجد کے اتنی گرمی کوئی نہیں ہے باہر ہو جاؤ آپ کسی کا انتظار کریں باہر ہو جاؤ جس قسم کا قوم کا مستقبل ہوتا ہے وہ ان کے لیڈروں کی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ پاک نے اس سنت کو بیان کیے فرعون کا ذکر کیا ان فراؤن اعلیٰ فلا فراؤن زمین میں بہت چڑھ گیا تھا واج شی اس نے اپنے عوام کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا یس ط و ان میں سے ایک طبقے کو اس نے بالکل پیس کر رکھ دیا تھا کمزور کر کے رکھ دیا تھا جو ضبح و ابنا و ان کے لڑکوں کو وہ قتل کر دیتا تھا لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا تاکہ ان سے وہ اپنا کام لے گھروں کے برتن دھونے کا جھاڑو کا بچے پالنے کا آیا کا کام وہ عورتیں کیا کرتی تھی مردوں سے ڈر یہ طبقہ زیادہ ہو گیا تو کہیں انقلاب نہ لے وہ فساد پھیلانے والوں میں سے یعنی طبقاتی تقسیم اصل میں فساد ہے فساد اس چیز کو کہتے جو ان بیلنس کر دے کسی چیز کو ایک آنکھ چھوٹی ہے ایک بڑی ہے فساد ہے ایک گردہ چھوٹا ہے بڑا فساد ہے ایک ٹانگ لمبی ہے ایک چھوٹی ہے فساد ہے ایک ہاتھ لمبا ہے ایک چھوٹا ہے فساد ہے ایک طبقہ بالکل پیس کر رکھ دیا گیا اور ایک طبقہ آسمان پر جا چڑھا فساد ہے انو کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا ہم یہ چاہتے تھے کہ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے دبا دیا گیا ہے جس طبقے کو اس پر احسان کریں ہم <الْوارثين> چاہتے تھے کہ ہم انہیں امام بنائیں. ان میں کوئی لیڈر عطا کریں زمانے کی وقت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے اور انہیں وارث بنائیں ان باغات کا ان چیزوں کا جس پہ دوسرے قابض تھے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الارض اور ہم انہیں ملک پر تمکن اطاغ کریں وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ مِنْهُمَا اور فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو ہم وہ دکھا دیں جس کا انہیں خدشہ تھا جس سے وہ ڈر رہے تھے انقلاب سے ڈر رہے تھے ہم وہ کر کے دیکھا انہیں تو کیا ہوا ابتدا کیسے ہوئے اچانک ایک آدمی ذرہ بختر پہنے پہنے ہوئے لوہے کا لباس پہنے ہوئے ہاتھ میں کوئی ایلینز کی, طرح کی کوئی گن لے کر نازل ہو گیا آسمان سے؟ نہیں. إِلَى أُمَّ مُوسَى فَأِزَا فَأَزَا <فِالْيَمًا> ہم نے موسا کی ماں کو وہ کی کہ کو دودھ پلا اگر خطرہ ہوا تو اس کو دریا میں ڈال دینا ایک بچہ اتا کیا اس قوم کو ایک لیڈر اتا کیا اللہ پاک وہ پلا بڑا اور پھر وہ اس قوم کی تقدیر کب بدلنی شروع ہوئی کوئی آٹھ سال بعد ہے لیکن فیصلہ کب ہوا جس دن موسال سلامت آ کی اللہ پاک نے تو پتہ چلا کہ قومیں اپنی تقدیر بدلنے میں ایک تو یہ بات کہ قوموں کی تقدیر نہ دن رات میں بنتی ہے نہ بگڑتی ہے یہ بستی آخر بستی ہے یہ بستے بستے بستی ہے اب دیکھیں جب وہ لیڈر مل گیا تو قوم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ کسہ وہیں رہ گیا گویا ایک کردار وہ ہے جو لیڈر کو کرنا ہے ایک کردار وہ ہے جو قوم کو کرنا ہے یہ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے یہ ریل کے ڈبے ہوتے ہیں انجن لگا کے جدھر مرضی ہے ان کو گسیٹتے پھرے ان کا کام پیچھے دوڑنا ہے ہم اپنے مستقبل کو دیکھتے اور ہماری جہاں سے ابتدا ہوئی تو ہم دیکھیں ہم وہی لوگ تھے پسے ہوئے تھے راندہ درگاہ تھے ایک بندہ اٹھتا ہے اور ان بکھری ہوئی اینٹوں کو پکڑ کر ایک عمارت بنا دیتے شاندار عمارت بنا دیتے بندے وہی تھے ایک لیڈر اٹھتا ہے محمد علی جنا قوم کھڑی ہو جاتی انگریز سے انہوں نے مقابلہ کیا ہندوؤں میں ایسا اتفاق تھا کانگریس سے کہ توخم کی بارڈر سے لے کر راجکماری تک ایک ہندو نہیں تھا جس نے ڈفر کیا کانگریس کو یک جان تھے وہ یک خیال تھے یک ارادہ تھے کانگریس کے پیچھے اور مسلمانوں میں علماء کا 90% حصہ مخالف تھا پاکستان کا جن کے ہاتھ میں کمان تھی انہیں پتا تھا کہ ہمارے والا علاقہ پاکستان میں شامل نہیں ہوگا اور ہماری یہاں بڑی بڑی جاگیریں مدرسوں کی شکل میں اس پر زد آئے اشرف علی تھانوی صاحب بدترین مخالف تھے پاکستان کے محمد علی جناح کے کفر کے فتوے دیے گئے لیکن شبیر احمد عثمانی اسی مکتبہ فکر کے حامل اسی پائے کے عالم انہوں نے مدلل جواب دیا ہے مہم چلائی ہے انہوں نے پاکستان کے حق میں اور دو درخلافے تھے ڈھاکہ تھا ایک کراچی تھا کراچی میں پاکستان کا پرچم محمد علی جناح نے نہیں لہرایا شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تو مسلمانوں میں دینی جماعتیں مخالف کچھ کانگریس نواز ملک مل، مل، مسلمان لیڈر مولانا آزاد کانگریس کے صدر بخالف یعنی مسلمانوں میں اتنی نا کے باوجود مسلمانوں کے اس طبقے کا مقابلہ بھی کیا متحدہ ہندوؤں کا مقابلہ بھی کیا انگریز کا مقابلہ بھی کیا قادیانیوں کا مقابلہ بھی کیا ایک بندہ تھا ارادے اور کردار کا پکا تھا آپ نے نہ ہونے والا کام کر کے دکھا دی تاریخ میں تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک مقبوضہ جیسے عراق نے کویت قابو کر لیا تھا بعد میں اسے چھوڑنا پڑ لیکن ایک ایسا ملک جس کا وجود ہی کوئی نہ ہو جغرافیہ پہ نام ہی کوئی نہ ہو اور اس کا کوئی سپیسیفک ایریا کوئی نہ ہو آپ نے بلوچستان کو بھی کاٹا آپ نے سرحد کو بھی کاٹا آپ نے پنجاب کو بھی کاٹا آپ نے سندھ کو بھی کاٹا آپ کے چاروں صوبے کٹے ہوئے آدھا ایران میں آدھا پاکستان میں آدھا افغانستان میں آدھا پاکستان میں آدھا ہندوستان میں آدھا پاکستان میں آدھا پنجاب اور سندھ آدھے آدھے ہندوستان میں سات سال یقین کریں بجلی نہیں آتی ہمارے یہاں سات سال میں پاور ہاؤس نہیں لگتا ملک بنا دیا آپ نے اور وہی بندہ آپ کے اندر سے نکلا ہے اور سب کچھ دیر ہو گیا اس دن سے ہمارا زوال شروع ہو گیا اس بندے کا مرنا قوم کا مرنا تھا تو آپ اپنی تقدیر اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیڈر کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہے ہمارے لیڈران حضرات جیل ہی سندیں لے کر آئے پکڑے جا رہے ہیں شرمندہ بھی کوئی نہیں یہ بھی جو قوم زوال کا شکار ہوتی ہیں ان میں احساس شرمندگی ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی بری حرکتوں کو فن کا نام دیتے ہم بڑے فنکار ہیں درلے سے کہہ رہا میں نے پھر بھی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے بجاسی کہ شرمندہ ہو قوم سے معافی مانگے اگر اس قسم کے لیڈر رہیں گے اور آپ پلٹ کے تاش کے پتوں کی طرح وہ باون پتوں کو چھانٹ چھانٹ کے ساری زندگی لوگوں کو ساٹھ ساٹھ سال ہو گئے ہیں تاش کھیلتے ہوئے وہی باون پتے ساٹھ سال ہو گئے آپ کو ملک میں لیڈر لے کر آتے ہوئے کبھی بیگی کبھی ایک کار ادھر آ جاتا کبھی دوسرا کار ادھر چلا جاتا یہ سلسلہ تو اسی طرح چلتا رہے تو آپ کی تقدیر آپ ایک بنی اسرائیل کی طرح ایک دائرے کے اندر چکر کاٹ رہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی بد قسمتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں یہ اسلام کی کوئی خوش قسمتی نہیں ہے ہمارا مسلمان ہونا اس کے لیے باعث شرم ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے شرم آتی ہے جب مسلمانوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے تو ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہیں وہ جذبات عوام کے تو عوام کہتے ہیں جناب ہمیں مسلمان ہونے پہ شرم آ رہی ہے یعنی مسلمان متحد نہیں ہیں 57 ملک ہیں ہر قسم کے ذرائع ان کے پاس موجود ہیں مین پاور ہے بہترین علاقے ان کے پاس ہیں چار چار موسم ان کے پاس ہیں دریا ان کے پاس ہیں پیٹرول ان کے پاس ہے لیکن ارادہ کوئی نہیں ویل پاور کوئی نہیں وی کوئی نہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں مسلمان ہونے پہ شرم آ رہی ہے اسلام کا کوئی قصور نہیں اسلام کو شرم آ رہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں بے کردار بدنامی کا باعث اسلام کے لیے دیکھیے اللہ پاک نے شروع سے جو تقاضا کیا ہے وہ دین کو پھیلانے کا نہیں کیا دین کو کھڑا کرنے کا کیا ہے انتنشور دینا نہیں ہے دین کو پھیلاؤ نشر کرو کہا دین کو قائم کرو ان عقیم الدین اسٹیبلش کرو اسے اللہ نے فرمایا ہم نے مطالبہ بدلی نہیں کیا سورہ شورا ہے شرع لکم من الدین ما وصا ہم نے تمہارے لیے بھی وہی تمہیں بھی وہی حکم دیا جس کی وسیعت ہم نے موسا حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی ما وسینہ ما وسئینہ ابراہیم و موسا عیسا دین کو قائم کرو نوح علیہ السلام صحت قاضع بھی یہی تھا دین کو قائم کرو, کرو. دیکھیے جب نبی دعوت دیتے ہیں تو اس بستی کے لیے وہ معروف ہوتے ہیں بستی والے انہیں جانتے ہوتے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کے نسب کو جانتے ہیں ان کے ماں باپ دادا کو جانتے ہیں انہیں اعتراض اس دعوت پر ہوتا ہے کبھی بھی نبی کے کردار پر نہیں ہوتا ہر نبی اپنے کردار میں بالکل پاک دامن صاف ستھرا ہوتا ہے. اب ایک دم وہ جو جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں نچلا طبقہ کا لے مین جسے آپ کہتے ہیں. وہ ایک دم متوجہ ہوتا ہے لیے کہ نئی دعوت دوسرے ٹھاکروں کے انکار پر مبنی ہوتی ہے ایک اللہ سے جوڑنے والی ہوتی ہے مساوات کا تقاضا کرتی ہے تمام انسانوں کی برابری کا تقاضا کرتی ہے اور یہ بڑی اٹریکٹو دعوت ہے نچلا طبقہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب یہ جو نچلا طبقہ ہے یہ سارا بھی مسلمان ہو جائے یہ سارے متقی ہو جائیں یہ جنت میں جائیں گے یہ جنت میں چلے جائیں گے اپنی جنت کما لیں گے آگ سے بچ جائیں گے لیکن دین کو یہ قائم نہیں کر سکتے ان کی مثال سر سبز بیل ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے اسے کھڑا ہونے کے لیے ایک درخت کی ضرورت ہوتی ہے. کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا اپنا کوئی تنا کوئی نہیں ہوتا وہ پھیل سکتی کھڑی نہیں ہو سکتی اس کے لیے کوئی ایسا سہارا چاہیے کہ جس کے سہارے یہ ایک دم کھڑی ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دی مکے میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے کوئی مزدور طبقہ جو تھا غلاموں کا طبقہ غریبوں کا طبقہ چھپ کر نماز پڑی جا رہی ہے دار رقم میں لوگوں کو حکم یہ ہے کہ اپنا اسلام چھپا کے رکھو جو مسلمان ہو جائے وہ ظاہر نہ کرے کہ وہ مسلمان ہیں تاکہ مشکل سے تکلیف سے بچ سکے اس صورت حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں اللہ منصور الحشام اور عمر ابن الخطاب میں اللہ پاک تو اسلام کی نسرت فرما اسلام کو قوت عطا فرما اسلام کی مدد فرما یا عمر ابن شام کے ذریعے یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے کیوں اسپیشل دعا کی گئی ہے ان کے کوئی چار چار ہاتھ پاؤں تھے دو دو سر تھے ان کے اس لیے کہ اب ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اس ستم کے زمانے میں جس کی شخصیت اس طرح بنی ہو کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے لا یوکل فل سن اللہ وسا کل کلو شاہین سے کہیے کہ ہر ایک اپنی شاقلا کے مطابق عمل کرتا ہے ہر بندے کے اندر اس کی جینیٹیکل کچھ لوگ بہادر ہوتے ہیں کچھ بزدل ہوتے کچھ وائلنٹ ہوتے کچھ, ہوتے. یہ معاملہ ہے. درسوں سے کچھ نہیں ہوتا کتنے بھی درس دے کے کسی کو گرم کر کے لے کے جاؤ گے وہاں پہنچنے تک درس خرچ ہو جائے گا اس کی جینز اس پر غالب ہو جائیں گی جس کا پاؤں بارہ ڈرائیونگ میں بڑی نصیحت بھی اسے کریں کوئی دو چار کلومیٹر ایک دو اشارہ ہی چارا عمل کرتا اس کے بعد پھر اس کے پاؤں کو خارش ہونا شروع ہو جاتی یہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ اس میں جینز کا تعلق ہے اس کے پاؤں کو اس کے باپ کا بھی پاؤں بارہ تھا ہے. عمر ابن الخطاب کو اللہ پاک نے چن لیا عمر ابن حشام کون تھا ابو جیل حضور کا اس کے لیے دعا کرنا اصل میں اس کی تعریف کرنا تھا دلیر بندہ تھا جو ٹھیک سمجھتا تھا اس کے لیے سر کٹانے کی ہمت تھی اس کے اندر یہی بات عمر الخطاب رضی اللہ تعالی بھی تھی آپ مسلمان ہوئے دارکم دار تشریف لائے اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے یہ آئے اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے نہ تکبیر بلند کیا جس سے وادی گونج کر رہی یہ پہلی نشانی تھی کیوں عمر کے لیے دعا کی گئی زور کی وقت کا نماز قریب تھا مسلمان حسب معمول صفوں کا اہتمام کرنے لگے پوچھا کیا ہو رہا ہے نماز پڑھنے لگے کہا اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے رسول نہیں جی ہوں کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا ہم زندگی اور موت دونوں حالتوں میں ان مشرکوں سے بہتر نہیں ہیں بہتر ہیں تو فرمایا ہم زیادہ اقدار ہیں کہ بیت اللہ میں عبادت کریں پہلی نماز عمر نے چھپ کر نہیں پڑی دو صفیں بنی مسلمانوں کی دو لائنیں ایک کے آگے حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو اور دوسری کے آگے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اور صف بنا کر دو لائنیں بن کر گئی ہیں بیت اللہ میں کسی کے مائی کے لال کی کسی کی حمد ہے تو آ کے روکے اس کے بعد دوسروں کے لیے تو لے یہ تھا کہ وہ اپنا اسلام چھپا کر رکھے عمر خطاب رضا کو تو پتا تھا نا کہ کون کون اسلام کا زیادہ مخالف ہے کیونکہ انہی میں رہتے تھے نا انہی میں اٹھتے بیٹھتے تھے ایک ایک دروازہ بجا کر سب سے پہلے بجل کے گھر کا دروازہ جا کے بجایا ہے نکلا ان کا مرحبا آپ نے فرمایا تمہارے لیے ایک بشارت تھی میں ان کا اس نے کہا دیتا جاؤ کہا فرمائیے فرمائیے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اس نے کچھ نہیں کہا زور سے دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا کہا اللہ کے رسول جس جس محفل میں جس, جس جس جگہ میں نے آپ کے اور اسلام کے خلاف بات کی ہے میں وہ سارے قرضے اتاروں گا میں اس اس محفل میں جا کے آپ کی تعریف کروں گا اور اس دین کی تعریف کروں گا ہجرت کی ہے تو بیت اللہ کا طواف کیا اور وہاں بیت اللہ کے اندر اعلان کیا مطاف کے اندر کے جس نے بیوی کو بیوہ کرانا بچے یتیم کروانے آؤ عمر کو روکو عمر ہجرت کر رہا ہے یہ کیا ہوا ہے ایک بندے نے ماحول تبدیل کر کے رکھ دیا اسلام کو عزت ملی ہے کہا عمر تم اپنے اسلام کا خوب اظہار کرو کیونکہ ان کی شخصیت میں اٹریکشن تھی عمر بھی مسلمان ہو گئے لوگ کیا کہتے تھے ان میں یہ مثل مسہور تھی کہ ختاب کا گدا تو مسلمان ہو سکتا ہے ختاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا اتنے ہی اسلام کے مخالف تھے اب ان کے دیکھیں ایک شدر مسلمان ہوتا ہے ہریجن مسلمان ہوتا ایک انگریز مسلمان ہوتا ہے عام انگریز بھی نہیں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر مسلمان ہو جاتے ہیں بہت بڑا ان کا بزنس آئیکن مسلمان ہو جاتے ہیں ایک ہی شخصیت ہے وہ بھی ایک بندہ ہے یہ بھی ایک بندہ ہے حال چل کس کے اسلام سے مچتی ہے؟ پہلی تو یہ بات کہ اس کا اسلام قبول کرنا یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی ویئن ہے کوئی لاجک ہے عقل کے لیے کوئی کشش ہے اتنا بڑا پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہریجن کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے کہ یار بیچارا مجبوری میں مسلمان ہو گیا ہوگا کوئی مجبوری ہوگی تو مسلمانوں سے پیسے بٹورنے کے لیے مسلمان ہو گیا ہوگا, جاب ہوگا, جاب کے لیے مسلمان ہو گیا ہوگا چلو مسلمان آگے پیچھے کوشش کر کے کوئی فنڈ بھی دے دیں گے کوئی جاب بھی دے دیں گے اور جب ہم ذرا سا دباؤ ڈالیں گے تو اس کو پلٹا کے لے بھی آئیں گے یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ تو گڑے کی مچھلی ہے ہماری اور بستیوں کی بستیاں ہری کی مسلمان ہوئی اور بستیوں کی بستیاں دوبارہ مرتد ہو گئی سا باجپا کا پریشر پڑا آر ایس ایس کا پریشر پڑا دوبارہ پلٹ کے وہ ہندو ہو گئے تو یہ وہ شخصیت ہوتی ہے تاورنگ پرسنالٹی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے لائٹ ہاؤس کا کام دیتی ہے اس کی ذات ہی اپنی ذات میں ایک دعوت ہوتی اور یہ ان کا کردار ہوتا ہے آپ دیکھیں امر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی منقسم شخصیت نہیں رہے اپنی ذات میں وہ توحید کے حامل نہیں تھے اپنے کردار میں بھی وہ معاہد تھے وہ سپلٹ پرسنالٹی نہیں تھی کوئی بلیک پوائنٹس نہیں تھے آپ دیکھیں گا کتنا بڑا ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہو تو ہا نکل جاتی کبھی دیر لگتی ہے کبھی اسی وقت نکل جاتی ہے اسی طرح شخصیت کتنی بڑی بھی ہو پیسے والی بھی ہو فلاں فلاں بھی ہو لیکن اگر اس کے کردار میں سوراخ ہے نا تو وہ دعوت نہیں دے سکتا زور کے ساتھ شد و مد کے ساتھ باہر چھوڑے وہ اپنے گھر والوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا یہ جتنے گھروں میں بگاڑ ہے نا بیویاں قابو نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ شوروں کی کردار کے اندر کوئی خامی ہے اور وہ خامی انہوں نے بیوی کے ہاتھ میں پہلے دن ہی پکڑا دی ہوئی ہے ہوتا ہے نا پہلے ہفتے کے اندر ہم سارے ایک کھلی کتاب کی طرح بیوی کے سامنے رکھ دیتے ہیں بعد میں ساری زندگی بلیک میل ہوتے رہتے ہیں. جب بھی ہم دین اللہ پاک ہدایت دیتا ہے ایک سٹیج پہ آ کے بندہ جب انہیں دین کی کہتا پتا جن کا وڈا جی تو ہیں بس بات ختم ہو جاتی ہے. باپ خود سگریٹ پیتا اولاد کبھی نہیں اس کے کہنے سے چھوڑے گی جی ابا جی اس وقت کرتے گی مکے کے ڈر سے باہر جا کے پی آئے گی کردار میں اس لیے کہا جب دعوت کی بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وہی نازل ہوئی یادر کم فنزر کمبلی لپیٹ کر سونے والے اٹھ سونے کے دن چلے گئے ہیں اب کھڑے ہونے کے دن آگے تم اور صرف قم نہیں اقم کھڑا ہو بھی اور دین کو کھڑا کر بھی اب کم فانزر کا اپنے رب کی بڑائی بیان کر اپنے رب کو بڑا کر ان کلمت اللہ, ہی العلیہ کہ اللہ کی بات ہی بلند ہو تمہیں ہم نے اللہ کی بڑائی کے لیے بھیجا ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرو زندگی کے ہر شعبے پر کا فطاہر اپنا دامن پاک رکھنا ہے دیکھیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک ہے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر اصل میں وہ حکم ہمارے لیے مثلاً آن حضور صلی اللہ اوکلاً تو حضور کے تو نما تھے نہ باپ تھے حضور کو یہ کہنا کہ تھی ن... ان سے نرمی کے ساتھ بات کر اور اپنے شانے ڈھیلے رکھ اور ان کے لیے فلاں کر فلاں کر وہ تو تھے ہی نہیں وہ تو ہمارے لیے حکم ہے لیکن کہا کس کو جا رہا ہے کول حضور صلی اللہ علیہ دامن پاک رکھے ہماری زندگی ہماری شخصیت ہمارا کردار اگر اس کو وجود بخشا جائے اور قیامت کے دن یہ وجود کی شکل میں آئے گا میں نے کہا قبر میں آتا ہے انسان کا عمل ایک شکل میں آتا ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہماری اپنی شکل تو ہمارے بس میں کوئی نہیں ہے اللہ پاک کا انتخاب ہے لیکن جو کردار کی شکل ہے وہ ہم خود بناتے ہیں اور وہ بنایا ہوا ہمارا بنایا ہوا انسان قبر میں آئے گا اور ہمیں کہے گا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تیرا کمال ہے اگر میں برا ہوں تو یہ بدبو تو نے میرے اندر ڈالی ہے اگر میں ایک بدبودار شخصیت ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ تیرا کردار دار تھا یہ تیری ٹھیکی بو ہے. اور اگر میں خوبصورت ہوں اچھا ہوں تو میرا کمال نہیں تیری مہربانی ہے تو نے خوشبو دنیا میں اپنے اندر بری تھی میں تیرا کردار ہوں آنا عملوں کا میں تیرا عمل ہوں اس میں کچھ جگہ وہ ہیں جو بہت صاف ستھری وائٹ کچھ وہ ہیں جو گرے کچھ وہ ہیں جو بالکل کالی وہ جیسے مور اپنے پاؤں کی طرف کہتے نا جب دیکھتا ہے تو بالکل پھر مرجا جاتا ہے اسی طرح جو ہمارے سفید حصے ہیں نا ان پہ ہم بڑا زور دیتے ہیں دوسروں کو بھی اس طرف بلاتے ہیں اور اگر جو ہمارے سفید ہیں وہ دوسروں کے کالے ہیں تو ہمیں بڑا غصہ بھی آتا ہے کہ یہ تو بڑا گناگار بندہ ہے یہ کیسے بخشا جائے اس لیے کہ جو حصہ ہمارا سفید ہے وہ اس کا کالا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا کالا ہے وہ اس کا سفید ہے جو کام بندہ جس میں خود مائر ہوتا ہے عمل کر رہا ہوتا ہے اسے دوسرے کی بے عملی اس میں بہت زیادہ چبھتی ہے اور مولوی حضرات زیادہ تر اسی پہ زور دیتے رہتے داڑھی پہ ایک کمی ہے کسی بھی کام کی اس کے زجر کے طریقے وعید کے طریقے سے اس کا تعین ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا معقدہ ہے یا غیر غیرمعقدہ ہے یا مستحب ہے مباہ ہے اس کا تعین کس سے ہوتا ہے کہ اس پر کتنی بڑی وعید دی گئی ہے اور کتنی بڑی بشارت سنائی گئی داڑھی کے بارے میں کوئی وعید نہیں آئی کہ جو بندہ داڑھی صاف کرتا ہے اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ ہوگا اور جو داڑی رکھتا ہے اس کو اتنی لمبی جنتیں ملیں گی اتنی بڑی جنتیں ملیں گی نہ وعدے میں نہ عید میں البتہ یہ کہا ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مومن نہیں ہے ایک غیبت چھتیس جنا سے بدتر ہے چغلی کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا پتا چلا کہ وہ زیادہ یعنی اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے غیبت کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے اور ایک غیبت 36 جناؤ سے بدتر کا مطلب یہ نہیں کہ زناؤں کوئی آسان چیز ہے وہ اتنی بڑا گناہ ہے تو ناپا گیا ہے نا اس سے سمے لگے کہ نہیں لگی زنا سے غیبت کو ناپنے کا مطلب یہ کہنا ایک پیمانا انسان کا رب سے دور ہونے کا اور اس کے گنا گار ہونے کا جب یہ کہا جائے کہ فلام بتا تو خنزیر سے بھی زیادہ پلیت ہے تو اس کا مطلب ہے خنزیر پاک ہو جاتا ہے پھر وہ اتنا پلیت ہے کہ اس کو پیمانہ بنا کے کسی کو ناپا گیا ہے نا کہا زنا بہت بری چیز ہے لیکن اس سے چھتیس گنا زیادہ غیبت بری ہے ہم کرتے ہیں سارے اس کے مقابلے میں داڑھی کو دیکھا جائے کچھ نہیں مولوی صاحب کہتے ہیں اس کی اقامت ہوتی ہے نہ اس کی اذان ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ مولوی صاحب کی اپنی ہے دوسری طرف چلے جائیے تو وہاں ان کے اپنے یہاں کیونکہ سیاح پھر ہوئی ہے اس کو ڈسکاسی کوئی نہیں کرنا کہ کہیں انگلی کوئی نہ اٹھا دے کہ صاحب آپ خود بھی یہ کرتے اس میں جو کہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا تو میں نہیں کہتا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے یہ پیار کا معاملہ ہے محبت کا معاملہ ہے اور سے مشابہت سے منع کیا گیا یہ اس شک میں آتا ہے That's all. تو ہماری شخصیت کے مختلف شیڈز ہیں وائٹ ہے گرے ہے کبھی ہم کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے پھر کچھ اسے بالکل ہی کالے ہیں کبھی جوش زیادہ آئے تو وہاں تک ایمان چلا جاتا ہے جیسے پانی اگر جب پیچھے آ رہا ہوتا ہے نہروں میں تو جو خالے ہوتے ہیں آگے مختلف جگہ گئے ہوئے تو وہ خشک ہوتے ہیں وہاں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے پانی کا اتنا پریشر ہی نہیں ہوتا رستے سے کاٹ لیا جاتا ہے چوری کر لیا جاتا ہے لیکن جب سیلاب آتا ہے پھر خالے کے آخری حصے تک پانی جاتا ہے اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی درس سن کر کبھی حج پر بیت اللہ پر نظر پڑ گئی نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے تو ایمان کا وہ سیلاب آیا کہ ان تاریخ حصوں کو بھی اس نے منور کر کے رکھ دیا اور بندے کی دنیا بدلی ہو گئی اصل میں اسی لیے بندے کو وہاں بھیجا جاتا ہے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں الیکٹرک شاک دیتے ہیں جب بندے کا دل بند ہو جاتا ہے مرت ہو گیا شاک دیتے اسے کہ وہ کرنٹ دوبارہ بحال ہو جائے اس کے دل کا یہ حج جو ہے یہ ایک الیکٹرک شاک ہے کہ بیت اللہ پہ نظر پڑے بندے کی اور جو کیفیت ہوتی ہے بندہ میلٹ ہو جاتا ہے اور مکھن میلٹ ہوتا ہے تو لسی نکلتی ہے اس میں سے کھوٹ نکلتا ہے فریج کے اندر نہیں نکلتا بیت اللہ پہ جب گناگار سے گناگار انسان کی نظر بھی پڑتی ہے تو میرے خیال میں جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے اتنا زیادہ ارتھ ہوتا ہے وہ اس کیفیت میں کہا گیا کہ جو مانگو گے ملے گا بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو طلب کرو گے ملے گا اور دوسری کیفیت ہوتی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جو محسوس کی جا سکتی ہے اس کو کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر سلائڈیں لگ رہی ہوتی ہیں کہاں کہاں سنت کی مخالفتیں ہم نے کی ہیں اور پھر بھی ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صرف تیری تیری دوس یہ آپ ہی کا کرم آقا ہے آپ اب تک بنی ہوئی ہے ورنا ہر تباہ شدہ امت والے سارے گنا ہمارے اندر موجود ہو میں لوت والا کوئی فیل نہیں کم تولنا کم ناپنا قوم شعیب والا کوئی کام نہیں ڈاکے ڈالنا ہم سے مائر کوئی آئی نہیں تک ادون اب کلات انتو تم ہر رستے میں مورچے لگا کے بیٹھتے ہو لوگوں کو ڈراتے ہو اور لوٹتے ہو یہی چارج شیٹ کر کے قوم شعیب کو تباہ کیا نا ہمارا ہمارا یہی حال ہے ملاوٹ ہم کرتے تکبر ہمارے اندر کیوں بچے ہوئے یہ وہ کسی کے سجدے اور ساری ساری رات رونا ہے تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے جالیاں کول کھلونا اچی سا نہ لینا رو لینا بولن کولوں چپ کر رہنا چنگا لگتا ہے وہاں تو خاموشی ہی آپ کی دعا ہے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اس ایک ایک آنسو میں وہ ہمارے سارے جتنے بھی وائرسز ہیں ساری نافرمانیاں وہ بہہ رہی ہوتی ہیں اگر ہم اس کو مینٹین رکھ سکیں اس منظر کو ہم محفوظ رکھ سکیں تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آج ہم نے قبر کا سامنا کیا ہے کل قبر میں ہمیں نبی کا سامنا کرنا ہے اور قبر میں رونے کا کوئی اثر نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جب ایک اچھے کردار والی شخصیت مسلمان ہوتی ہے تو اسلام کی طرف لوگ ٹوٹ کر آتے ہیں اس شخصیت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اگر جس کو کہتے ہیں کہ ذاتی کردار اور ملکی وکار یہ اسلام کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے ذاتی کردار اور ملکی وکار جو چیز آپ سے تعلق قائم کر لے وہ ڈی ویلیو ہو جائے کپڑا آپ کو لگ جائے شلوار قمیض بن جائے آپ دو ہزار کا سوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں اس کی ویلیو ہی کوئی نہ ہو اپنی اہمیت ہی کھو دے آپ کا پاسپورٹ اپنی اہمیت کھو دے جو چیز آپ سے تعلق جوڑ لے وہ ڈی ویلو ہو جائے کیوں اس لیے کہ اصل جو قیمت ہوتی ہے وہ شخصیت کی ہوتی ہے اور باقی ساری چیزیں پھٹے ہوئے کپڑوں کا جوڑا جس پہ سترہ پیمند لگے جب عمر ابن الخطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے ساتھ ضرب کھاتا ہے اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو تورات میں لکھا جاتا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں وہ پکڑے گا جس کے کپڑے کے اوپر سترہ پیمند ہوں گے اور بیت المقدس کے یہودی ہاتھوں میں تورات پکڑ کر پیمند گن رہے ہیں ایک دو تین چار سترہ پورے ہوئے چا بھی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیاسی سونے کا دانت بھی لگا لے تو ویلو بڑھ جاتی ہے سونے کی سونا ڈی ویلو ہو جاتا ہے مراسی کا دانت بن جاتا جب آنے والا آئے تو ہم دم ہلاتے اس کے پیچھے چلے کہ کیا دے کر جاؤ گے اور جب کسی کے ہم جائیں تو کشکول ہاتھ میں لے کر جائیں کہ کیا دو گے تو ہماری بات کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی چودھری اور مراسی کے کیا مذاکرات ہوتے ہیں بھائی چودھری صاحب حکا ہوں پینا جے یا کھانا کھانے تو بعد یہی ہے نا مالش کدوں کروانی ہے چودھری صاحب یہی مذاکرات ہو رہے تھے نا چودھری اور مراسی کے سارے ڈرامے ہیں. اسلام جب ہمارے ساتھ تھا تو اسلام بھی ڈی ویلی ہو جاتے ہیں. ایک مسجد میں ایک انگریز گسے نماز پڑھنے کے لیے ساری نظریں اسی کی طرف اٹھتی ہیں یار وہ اتنی ہیں اس پر بھی فرض اتنی ہمارے اوپر بھی فرض کیوں ان کی ہر چیز کو اہمیت ملتی ان کے پاسپورٹ کو اہمیت ہے ہم دین چھوڑ دیتے قادیانی بن کے ہم برطانوی پاسپورٹ لے لیتے ہماری اپنے اندر کوئی بکت نہیں رہی آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انہوں نے دعوت دی اور ان پر نچلا طبقہ ایمان لے آیا مزدور طبقہ جو تھا تو جو بڑے سردار تھے انہوں نے یہ بات کہی ان کا و تبا ہم آپ پر ایمان لے جب کہ آپ پر ایمان لائے ہیں اردلون کمی کمین گٹ گیا طبقہ اعلیٰ وما علمی بے ماں قانون ان حساب و ہم اللہ علیہ رب الشرون وماء بے قار دلین انانا اللہ دین اور بھائی صاحب دیکھو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے اب میں انہیں اس سے روک تو نہیں سکتا کہ تم چونکہ چھوٹی قوم کیوں لادا تم مسلمان نہ ہو میں سے انہیں روک نہیں سکتا اور یہ ان کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے اور ان کی جنت کھری اس میں کوئی شک کی جنت میں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو دین کے قیام کا ہے دین فیل ہو گئے بندے کامیاب ہو گئے دین فیل ہو گئے موسا علیہ السلام پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کا مجمع ہے تین سو تیرہ کے ساتھ ضرور اس لیے کہ یہ صاحب کردار تھے تین سو تیرہ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ان کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک نے فرمایا بیت المقدس میں نے لکھ دیا دیکھیے ہر نبی کو ایک بستی دی گئی ہے دین کے قیام کے لیے یہاں تجربہ کیجئے اس کو قائم کیجئے زندگی کے ہر شعبے کو سلم کافہ اسلامائز کیجئے زندگی کے ہر شعبے کو کوئی جگہ نہیں جہاں بندہ جا کے مجبور ہو جائے کہ جی یہاں کسی سے مدد لینی پڑے گئے اگر زمین و آسمان چلانے میں میرے رب کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تو اس دین کے قیام میں بھی کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں ایک رہ گئی ہے جگہ تو یہ ہم یونانی فلسفیوں سے لیں گے ہمیں اللہ رسول نے اس کا جواب نہیں دیا ہمارا دین مکمل ہے اور کسی کے پاس مکمل دین نہیں نہ کسی اور سے اس کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہندو ازم قیامت تک قائم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے آرگنز کو ہی کوئی نہیں ہے اس کے قیام کے آرگنز کو ہی کوئی نہیں ہے قوانین کوئی نہیں ہے صرف پھیرے اور جلا دینا اسلام کا ایک ایک پرزا اپنی جگہ پر موجود ہے آج بھی بندہ ارادہ کر لے تو دیکھیں دنیا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اکانومی کا ہوتا ہے نا معیشت کا ہوتا ہے ان الفقرا یا کاد فقر بندے کو کافر بنا دیتے آج ساری دنیا دھکے کھا کے یہود کے پنجے میں پھنس کے اسلام کے معاشی نظام کی طرف آ رہی ہے بینک آف فلیمنگ جس نے سب سے پہلے اسلامک کاؤنٹر کھولا ملکہ برطانیہ کا بینک یہاں <سلام> سب سے پہلے بینک دبئی اسلامی نے آگے جا کے جا وہ مجبور ہوتے ہیں وہ اپنا ایک حکومتوں کا معاملہ ہے اس کو ٹیکل کرنا لیکن دنیا مجبور ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ اسلام کیسے حل کرتا ہے کہ ہوا میں تجارت نہیں ہوگی جو تمہارے پاس ہے اسی پہ تجارت ہوگی تاکہ افواہوں پہ لوگ برباد نہ ہو ڈیفالٹ نہ کریں بینکرپٹ نہ ہو تو اسلام آج بھی کوئی ملک ارادہ کر لے قائم ہو سکتا چھوٹے سے چھوٹے جرم کہتے ہیں جی کوڈیفکیشن نہیں ہوئی ہوئی یہ کیسے ممکن ہے تیرہ سو سال تک ایک دین چلتا رہا عدالتیں لگی رہی ہیں فیصلے ہوتے رہے ہیں جائیدادوں کے بھی ہوتے رہے ہیں قتلوں کے بھی ہوتے رہے ہیں طلاقوں کے بھی ہوتے رہے ہیں اور زمین کے جو ڈسپیوٹس تھے وہ بھی ہوتے رہے ہیں تیرہ سو سال تک ہمارے پاس ابھی کوڈیفکیشن اس کی کوئی نہیں کر کے دیے تیار کر کے دیے علماء کے پینل نے اسلام کی کوڈیفکیشن کر کے دیے اگر یہ آج بھی تیار ہو جائیں تو آج بھی کر سکتے ول پاور کی کمی ڈر ہے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کا مجمع اللہ پاک نے کہا بیت المقدس میں نے اللہ بشارت سنا رہے مبارک ہو مبارک ہو رجسٹری ہو گئی ہے بیت المقدس کی لہذا تم داخل ہو جاؤ قبضہ لے لو سیلدار ریجسٹری کرتا ہے قبضہ تو نہیں دیتا قبضہ تو آپ نے لینا ہوتا ہے وہ پہلے پوچھتا ہے قبضہ ہو گیا وہ تو سائن کرتا ہے نہیں تو کہتا ہے پہلے قبضہ کر کے آؤ پھر پھر تم کہو گے کہ جینا آپ پولیس بیجیں پہلے قبضہ لوں قالو یا موسیٰ نفیہ قومن جبارین جب اس میں تو بڑے بڑے سخت ڈاڑے بندے میں جھگرالو مارشل قوم ہے وَإِنَّا لَنَّا نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُمِنَا جب تک وہ نہ نکلیں ہم داخل نہیں ہوں گے <تصفح> کہاو دیکھو ایک بہانہ چاہیے تم نے صرف تھوڑی سی دروازے تک تم نے جانا ہے اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ <تصفح> نبی گیس آؤٹ کر رہا ہے پرچے کو فرمایا ہے ہونا کچھ نہیں وہ تم سے لڑ نہیں سکیں گے تم بس دروازے تک چلو ایسی ہی ہے جیسے یہ آٹومیٹک دروازے ہوتے ہیں نا وہ اس کے کیمرے کا کا اس کا ایک زون ہوتا ہے آپ جب اس میں جاتے ہیں اور ڈسکونیٹ ہوتا ہے اس کا رابطہ تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے جائیں گے تب دروازہ کھلے گا نا بندہ وہاں سے دس گز دور ہو کے کہ پہلے دروازہ کھولو پھر میں اندر جاؤں گا او بھائی تم چلو تو صحیح تم دروازے کے سامنے پہنچو گے دروازہ کھل جائے گا ایم کھل جائے گا آگے چھوڑتے کھڑے وہ کہتے ہیں، نہیں سرکار یہ دروازے تک بھی ہم نے نہیں جانا کافا فتوکل تم مومن ہی نو اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توقل تو کرو نا فیضو کا فکا چلا انا ہونا کا نہیں جائیں بیجاگ تقریریں کرتے رہے روز درس دیتے رہے ہم نے بالکل نہیں جانا اساب انت ور ربک تو اور تیرے رب نے بڑے بڑے کام کیے دریا پھاڑ دیا فلان کر دیا من یہ تو, یہ چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا جا تو اور تیرا رب فقاتلہ دونوں لڑو شہر خالی کراؤ اور دور سے پرنا مارنا پھر ہم ا جائیں اساب انت ور ربک فقاتلہ انا ها هنا قاعدون ہم تھوڑی دیر ذرا ریسٹ کر لیتے ہیں. کو دو چار نفل پڑھ لیتے ہیں تسبیحات پوری کر لیتے ہیں آپ اتنی دیر میں جا کے لڑے اور دوسرے میں اشارہ کر دینا جب وہ قوم نکل گئی یا مار گئی تھا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے پروردگار صرف میں اپنی اور ہارون کی گارنٹی دے سکتا انفسی اخی پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کے مجمع میں نبی بے بس ہو کر کہتا کہ اللہ پاک دو بندے تیرے حکم پر سر کٹانے کے لیے تیار میں گارنٹی دیتا ہوں باقی کسی کی گارنٹی کوئی نہیں کالا محرمت مربع سنا ہم نے بیت المقدس کو ان پر چالیس سال کے لیے حرام کر دیا ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا وہ ساری قوم جو تھی وہ قوم جو بٹے پر آ جائیں تو بڑے ارادے آپ کروائیں اس کو کہ تو یہ کرنا عدالت میں چودھری اور مراشی، آپ مراشی کو کہیں کہ چودھری صاحب کے خلاف تو نے اتنا بڑا جھوٹ بولنا یہ کہنا مجھے اس نے یہ کیا یہ کیا جب چودہ سامنے آتا تو اس کا پیشاب نکل جاتا یہی ہوا کہ موسا مرنے کے لیے مصر میں جگہ کوئی نہیں تھی تو نے یہاں سہرام ہی ہمیں مروانا تھا کہا کلّا اناما یا ربی سیاحدین ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ میرا رب ہے وہ کوئی طریقہ بتائے گا نہیں ہو سکتا تو پتا چلا کہ یہ نچلے طبقے سے یہ بھٹے پر اینٹے بنانے والا جو نچلا طبقہ ہے اس سے اسلام پھیل سکتا ہے بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو جائیں گی لیکن جب قیام کی باری آئے گی اب کتنا آسان ہے کہ آپ ایک دیندار کو ووٹ دے دیں دیندار کو ووٹ دے دیں دیندار کھڑے ہوتے ہیں نا اتمام حجت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم پھر بھی چودھری سے ڈرتے ہیں کہ یہ کسی مقدمے میں یہ نازم یہ نائب نازم یا ہمیں کسی مقدمے میں فنساد دیں گے ہماری زمین پر قبضہ کروا دیں اور وہ کرواتے ہیں کسی کو بھی کہہ کے مقدمہ کروا دیتے ہیں زمین پر قبضہ کروا دیتے ہیں گھر کوئی رات کو اپ کے گھر میں اتر جائے گا کوئی چوری کروا دیتے ہیں چوری کہیں اور ہوتی اپ کا نام پرچے میں ڈلووا دیتے ہیں تھانے لے جا کے لتر مرواتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے وہ کسی نے کہا تھا کہ رب نیڑے کے مک تو کہتے ہیں جی مکہ نیڑے. لہذا وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں چاہے وہ چور ہوں ڈاکو روتے بھی رہتے ہیں کئی چور ڈاکو ہیں ووٹ بھی انہی کو دیتے ہیں تو کردار ایک بے کردار قوم بے شک کارخانے لگا لے موٹر وے بنا لے فلاں فلاں فلاں فلاں کر لے اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی کردار کی پختگی آپ دیکھیں مسجد نبوی نو سال تک اس میں دیا نہیں جلتا تھا سن نو ہجری میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ شام سے لے کر آئے ہیں وہ ابنوس زمانے میں جو تھے مشل اس سے انہیں مسجد نبی کو منور کیا ہے وہ نہ دے ہوتا تھا چھت کھجوروں کے ٹینیوں کی پڑی ہوئی تھی بارش ہوتی تھی کیچڑ بن جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے. تو ماتھے پہ کیچڑ لگایا اور یہ نشانی تھی حضور نے صحابہ کو بتایا ہوا تھا کہ لالت القدر جس رات ہوگی اس دن میرے ماتھے پہ کیچڑ لگ گئی حضور کو خواب میں دکھایا گیا حضور نے نشانی بتا دی ایک دن آپ جب نماز پڑھ کے صحابہ کی طرف گھومے تو صحابہ مسکرائے کہ آج کی رات للاۃ القدر کی رات تھی ان کی طرف دیکھا تو ان کہا کہ اللہ کے رسول وہ نشانی پوری ہو گئی آپ کا ماتھا کیچڑ سے بھرا ہوا آپ نے کہا تھا جس دن لال قدر ہوگی میرے ماتھے کو کیچڑ لگے گی بدن پہ اور ہمارے کہ جتنا کردار کا کم تر بندہ ہوتا ہے اتنی قیمتی کپڑے پہنتا ہے ہمارا جب وفد بیرون ملک جاتا ہے بندے کے اندر کوئی شرم کی بات ہوتی ہے ایک آدمی آپ سے ادھار لینے آئے کہ میں مر گیا میرا ککھ نہیں رہا اقوام متحدہ سے وہ فنڈ بھی کلیم کر لے جو صرف سمالیہ جیسے ملکوں کے لیے جہاں حکومتیں کولپس کر جاتی ہیں اور فیلڈ کنٹری کے لیے جو رکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے چالیس کروڑ آپ نے اس میں سے بھی ہے وہاں تک ہم چلے گئے ہیں یعنی ایک بندے کو کوئی بندہ کہتا نا کہ یار میرے پاس میں مدد نہیں کر سکتا بس زکات کے تھوڑے سے پیسے یا وہ جو سود لگتا ہے وہ میں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں کسی جگہ لگانے باقی میرے پاس پیسے کوئی کہتا ہے سرکار وہ سود والے ہی دے دو ہم نے وہ فنڈ بھی لے لیا اور وہ بندہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس ٹرس لو اور جب ادھار لینے آیا وہ کروزر سے اترے تو آپ کا دل نہیں کرتا اس کے منہ پر چپیڑ مار دوں یعنی آپ کا وفد بامن آدمیوں کا وفد ان ہوٹلوں میں قیام کرے جہاں امریکی صدر بھی قیام نہیں کر سکتا سینکڑوں پاؤنڈ پر ڈے پر نائٹ آپ دیں ایک غریب قوم کے پرنس پرنس ہیں سینٹ کے ممبر ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں ڈاکٹر احسان صاحب حافظ ڈاکٹر احسان صاحب تشریف لائم آباد میں وہ ہاسپٹل جس کے ساتھ یہ اور کے ہاؤس کا جو راب پڑتا ہے واسطہ جس ہاسپٹل کے ساتھ ان چار انچار وہ پرنس صاحب پیسٹ اسپتال سے منگواتے تھے انہوں نے لے کے بھیجا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ دوائیوں میں شامل نہیں ہے اور اسپتال کو نہیں ملتی باقی دوائیاں تو لیتے ہی ہوں گے نا فری نوبت ٹوتھ پیسٹ پر اور وہ پرنس ہے ایوب خان کا رشتہ دار ہے پتا نہیں داماد اس کا کیا بلا پرنس یہ کیا نام تھا اس پرنس سٹیٹ کا پیسٹ نہیں خرید سکتا ملک کو کیا دینا انہوں نے وہ کہتے ہیں میں اپنی جیب سے لے کے اس بندے کو ٹوتھ پیسٹ بیچتا رہا ہوں جب تک وہاں رہا ہوں اتنے گھٹیا لوگ ملک کی تقدیر آپ بدلنا چاہتے ہیں کبھی نہیں بدل سکتے ان کے ہوتے ہوئے نہیں بدل سکتے تاش کے پتوں کی طرح باری بدلتی رہے گی اور وہ بھی پتے انہوں نے موڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں پتہ کون سا پتہ کہاں رکھنا ہے یہ ووٹیں ہم سے خواہ ماہ لیتے ہیں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کس کی سیٹیں کتنی ہوں گی اس حساب سے تقسیم کی جاتی ہیں یہ ہمیں تھوڑی سی صرف وہ فزیو تھراپی کرواتے ہیں لائن لگا دی چلو جوڑوں کا درد ذرا ٹھیک ہو جائے گا ری کا درد ٹھیک ہو جائے گا اس سے نتیجے بدل دی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جی فلاں دینی جماعت کو دو ووٹ پڑے ہیں ایسا نہیں ہوتا پہلے سے طے ہوتا ان کو دو ہزار دینے تو قومی وکار اور ذاتی کردار جو ہے یہ دین کے قیام کے لیے بہت ضروری ہے جب تک آپ ایک نظام کو عزت نہیں بخشیں گے تب تک نہ آپ خود اس کو کھڑا کر سکیں گے دیکھیں جو جس چیز کو اہم سمجھتا ہے نا وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کا خیال کرتا ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے زمان صاحب ان کا نام تھا محمد نے اتاری ہے بٹیرے نے پا پا کی بوٹی کمبوں کے ٹوکرے بٹیرے پر سے اتریں جب وہ بات کرتے ہیں نا جب لڑائی کے بعد بٹیروں کی لڑائی ہوتی ہے نا بلے بلے بلے کھمبوں کے ٹوکرے اترے ہیں بھائی پروں کے بٹیرے سے اور میرے بٹیرے نے پاپا کی بوٹی اتاری ہے۔ وہ بابا مانو دونوں ہاتھوں میں بٹیرے رکھتا تھا اور اس کی دونوں یہ ہاتھ جڑ گئے تھے اس کی انگلیاں اور انگوٹھا جڑ گیا تھا۔ وہ جب رات کو سوتا تھا بٹیرے اس کے دونوں ہاتھوں میں ہوتے تھے۔ اور اپ دیکھیں کتنے فکسڈ تھے وہ کہ نہ وہ اڑ سکتا تھا نہ اتنے پنچ ہوتا تھا کہ مر جائے وہ۔ بابے نے ٹھیک ڈیزائن کے ساتھ انگلیاں جوڑی تھی۔ کتنا وہ بندہ ان کا عاشق ہوگا۔ بارش میں آ رہا تھا بابا مانو بٹیرے پکڑے ہوئے ہوٹل سے چائے بائے پی کے گپیں لگا کے بٹیرے کی سیرت بیان کر کے بٹیرے نے پکڑے ہوا تھے ہماری ایک پکوڑے بنانے والا رمضان پٹی ہوتا تھا اللہ پاک جنب سے فوت ہو گیا ہے اس کی دکان کے ستر پچہتر سال کی عمر کی بابے جی نے اپنا چونکلا تڑوا لیا بٹیرہ نہیں اڑنے دیا بٹیرے والا ہاتھ نیچے لگنے دیا بارش چل رہی تھی ٹھیک پانی تھا نا اس نے کہا جو مرضیا جگہ لگے بٹیرے والا ہاتھ اس نے زمین پر نہیں لگنے دیا کیونکہ بٹیرہ اسے عزیز تھا ہمارے نزدیک تو اسلام کی بٹیرے جتنی بھی ویلیو کوئی نہیں ہے سب سے پہلے ہم اسلام کو گھر سے نکالتے ہیں شادی بیاہ ہو تو سب سے پہلے اسلام نہیں نکلتا حالانکہ اسلام کا حکم ہے کہ شادی کریں یہ عبادت ہے لیکن سب سے پہلے اس دن ساتھ خون معاف ہوتے ہیں بڑے بڑے مولوی بھی خود مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں معاملات عورت کے سپرد کر دیتے ہیں وہ شادی پکتائے